لیا ہے اور کل الانفال کی علت ہے تو فرما دے کہ یہ مال غنیمت کی تقسیم جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اب بچو اللہ سے آپس میں اتحاد قائم کرو یہ سرکاری مال ہوتا ہے اللہ اصل مالک ہے اور رسول اس کی طرف سے بادشاہ ہے وہ تقسیم کرے گا کہا مانو اللہ اور اس کے رسول کا اگر تم ایماندار ہو دیکھو نا پکے ایماندار وہ ہوتے ہیں جب اللہ واحد کا ذکر کیا جائے تو کہاں پٹھتے ہیں دل میں جب ان پر آیات پڑھی جائیں پہلے بھی تصدیق ہوتی ہے تصدیق پہ ڈبل تصدیق ہو جاتی ہے ان کے ایمان کی اور اپنے رب پر توقع رکھتے ہیں یہ زہری اسباب پر نظر نہیں رکھتے اللہ دین یقین سلاد وہ جو قائم نماز کرتے ہیں جو کچھ ہم نے ریز کے دیا خرچ کرتے ہیں یہ حق سچ کے مومن میں ہے ان کے لیے ان کے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور بخشش ہے اور رزق ہے بڑی عزت کا دیکھو نا چون کے نکالنا تھا تیرے رب نے تجھے اپنے گھر سے بالحق اپنی حکمت اور اچھائی کے ساتھ حالانکہ ایک فریق مومنوں کا اس کو پسند نہیں کر رہا تھا یجادلونک فی الحق وہ جھگڑا کر رہے تھے آپ کے ساتھ بیچ ظاہر تجویز کے فی الحق بعد اس کے کھل تھی بات گویا کہ وہ کھینچے جات جاتے ہیں موت کی طرف وہ آپ کی طرف دیکھتے تھے تو پتھرائی ہوئی نظروں سے دیکھتے تھے اس یادوں کو ملا ہوئے جب کہ وعدہ دیا تھا اللہ نے تم کو کہ دو ٹولوں میں سے ایک ٹولہ تمہارے قبضے میں آئے گا اور تم چاہتے تھے کہ جو ٹولہ غیر ذات شوکا ہتھیاروں سے خالی ہے وہ تمہیں مل جائے اور اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ حق کو حق ثابت کرے اپنی سچی باتوں سے اور گفروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے اس لیے وہ لوگ جو مسلح تھے ہم نے تم کو ان سے لڑایا کل حق کا تاکہ اللہ تعالی حق بات ثابت کر دے اور باطل کو باطل کر دے ول مجرمون اگرچہ مجرم لوگ اس کو قبول نہ بھی کریں اور پھر دیکھو جس وقت ایک بہت بڑا لشکر کے ساتھ تمہارا ٹاكرا ہوا تھا تو تم استغاثہ کر رہے تھے اپنے رب سے رب سے کے پاس جاپ اللہ تم کہتے تھے یا اللہ ہم تھوڑے ہیں یہ زیادہ ہے پس جی کر کے اللہ نے قبول كیا تم کو اور کہا میں تمہاری امداد کروں گا ہزار فرشتوں سے مسلسل آئیں گے اب یہ ہزار فرشتوں کی بات یہ تو ایک مبارک تھی اور تاکہ تمہارے دل اطمینان میں رہیں ورنہ حقیقت میں امداد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ان اللہ عزیز الحکیم وہ فرشتوں کا موت آج نہیں اس یوگ شیخ و دیکھو نا جس وقت ڈانپ لیا تھا تم کو اونگ نے مستی کی اونگ نے جس طرح جنگ کی حالت میں کوئی کسی کو فوجیوں کو مسکرات پلا دیتا ہے کہ ان کو اپنا خطرہ نہ رہے دشمن مارنے کا رہے اللہ نے آپ کو ایک مستی کا شراب پلا دیا تھا امن من مینو وہ ادھر بارش برسات با لے جائے تم سے پلیتی شیتان کی والے یار بے تالا اور تو تمہارے دلوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور تمہارے قدم جما کے رکھے کیوں وہ ریت تھی نہ جس پر بارش ہوئی تھی اور جہاں وہ مشرک تھے بالکل پہلا میدان تھا ان کے پاؤں پھسل جاتے تھے تمہارے ثابت رہتے تھے اس یو ہی ربو کا اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں کو کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں چلو تم اور میں بھی آیا ملو پر ثابت قدم رکھو ایمانداروں کو میں ان قریب ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں ان کا رو فتر بو. مارو ان کافروں کو ان کی گردنیں نے اڑا دو اور مارو ان کو کل بنان ایک ایک جوڑ چھڑا دو ان کا ذالک کا بہن شاہ کل اس لیے کہ انہیں مخالفت کی اللہ رسول کی جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرے اللہ شدید القاب ہے ہاں بات یہی ہے ہم نے یوں ہی کیا تھا اور کہا تھا زو کو چکو اب اللہ کا من ایماندارو چند قیدے سمجھ لو جب ٹکرو نا تم کافروں کو فلا توم ال ادبار پیٹھ دے کے نہ دوڑا کرو ہاں البتہ ایک صورت ہے کہ مسلمان آدمی مجاہد پیٹھ دے کے اس لیے دوڑ رہا ہے کہ میں چپکے سے وہ سمجھے کہ واپس ہٹ رہا ہے میں دوسری طرف سے ہو کے ان پر حملہ دوں یہ چال اگر چلو تو کوئی حج نہیں اور جو پیٹ پھیر کے دے گا نا ان کی طرف اس دن علا متحر سوائے اس کے کہ چال چلنے والا ہو ان سے لڑائی کی اور متحجے یا کسی جماعت میں داخل ہو کر اور پھر ان پر حملہ کرے فقت با اب من اللہ اگر یہ صورت نہ ہوں ویسے ہی اگر پیٹ پھیر دے تو اللہ کا غذب لے کر واپس ہوگا مسیح بہت گندی جگہ ہے لوٹنے کی. کیا رکلا؟ فلم تک تو کے اللہ قتل ہم. اللہ نے قتل کیا ہے اور میرے پھر باقی رہا یہ کہ کوئی سمجھے تو نے ایک مٹی کی مٹ بھر کے ان کی طرف کی تھی وہ اندے ہو گئے تھے مت کے کوئی سمجھے کہ نبی کے اندر اتنا کمال ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو یہ بات بھی غلط ہے از نہیں پہنچائی رمایتا کا مانا نہیں پہنچائی مٹی از رمایتا جب نے پھینکی تھی نہیں پہنچائی مٹی جس وقت نے پھینکی تھی ولا اللہ مگر وہ تو اللہ نے پہنچا دی تھی حسنا تاکہ جاج لے اللہ ایمانداروں کو بلا انحسن انعام سونا دے کر بلا معنی انعام ایا انعام بہترین دے کر ان انہ سمی علیم یہ ہم نے اسی طرح کیا تھا وہ کر دیتا ہے ہو او تم کہتے تھے کہ جلدی عذاب کیوں نہیں آتا فیصلہ کیوں نہیں آتا لو اب فیصلہ آ گیا ہے کہ نہیں مار پلائی ہے تمہیں کہ نہیں ونتاؤ ون ہاؤ تن بخیر اللہ کو اگر تم اب بھی رسول اللہ کی عداوت سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم نے پھر شرط کی تو ہم لوٹ کے تمہیں پھر تباہ کریں گے ولان تخم فرحت شریات اور نہیں قائم آئے گی تمہیں سے جماعت تمہاری کچھ بھی اگرچہ بہت ساری تھا کیوں نہ ہو جائے اللہ معلوم یہ سن لو مومن اللہ پاک مومنوں کا ساتھ دیتا ہے کافروں کا ساتھ نہیں دیتا اے ایماندارو کہا مانو اللہ کا اور رسول کا اور اسے سے منہ نہ موڑو حالانکہ تم بات سن رہے ہو نہ ہو جاؤ مثل ان کے جو انہوں نے کہا تھا کہ سمے نہ حالانکہ وہ سن رہی نہیں تھے جھوٹ بنتے تھے نشرت دباؤ یہ مشرق جو ہیں یہ بہت گندے جانور ہے اللہ کے نزدیک نہ حق سن سکتے ہیں نہ حق کہہ سکتے ہیں نہ حق کو شناخت کر سکتے ہیں لا جا کے لوگ بالکل بےکر ہے اگر جانتا اللہ بیچ ان کے کوئی اناپت خیرن لاس ماہ ان کو ایسا سنواتا کہ وہ قبول کر لیتے ونو اسما ہم اور اگر صرف چھڑا ان کو سنوا دیتا لو پھر وہ اسی طرح پھر جاتے اعراض کرتے ہوئے ایمانداروں اس تجیبو جی جی کر کے قبول کرو اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا جب تمہیں وہ بلائے لِمَا کو ان باتوں کی طرف جو تمہیں زندہ کرتی ہیں تبلیغ قرآن وقل پہ جان رکھو کہ اللہ آڑ بن جاتا ہے درمیان بندے کے اور دل کے جس کے دل میں زد ہو تو انح وقت ڈرو جہاد نہ کر کے فتنے سے ڈرو لا تو ثلم و اگر تم جہاد سے بیٹھ گئے تو نہیں پہنچے گا صرف ظالموں کو عذاب بلکہ عام لوگ بھی رگڑ جائیں گے شدید الخا وز گرو اس تم کلی لو یاد رکھو نا جس وقت کے تم بالکل تھوڑے تھے مستدف رفل نے بالکل کمزور کر دیے گئے تھے زمین میں ایت خطفا کم الناس تم ڈرتے تھے کہ کہیں پیس نہ ڈالے تم کو کافر لو کم پھر اللہ نے تمہیں مدینہ میں ٹکانا دیا وہ ادم نسرے ہی اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری طاقت بنائی وہ رادا کا کم یہ بات ستری چیزیں تمہیں دی اللہ اللہ کم تشکرون تاکہ شکر کرو اے ایماندارو نہ خیانت کی کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی نہ خیانت کی کرو اپنی امانتوں کی وہ ان تم تم جانتے ہو کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے علامہ یقین رکھو کہ یہ مال جو ہے تمہارے اور اولاد عام طور پہ انہیں کی وجہ سے فتنا ہوتا ہے یعنی کی وجہ سے آدمی ہے مال کے اندر لڑائی بھی کرتا ہے وہ اجر اللہ کے نزدیک اجر بہت بڑا اچھا ہے قاعدہ پانچوں ایماندارو اگر تم اللہ سے بچ کے رہو تو بنا دے گا تمہارے لیے فرقان پورا امتیاز فرقان حق کو باطل کے درمیان تمہارا وجود کامل ممتاز بنائے گا اور ہٹا دے گا تم سے برا یا تمہاری اور بخش دے گا تم کو ولہ حضول فضل عزیم. پھر دیکھو نا جس وقت مکر کیا تھا تیرے ساتھ کافروں نے کون سا مکر لے تو کا کہ محمد کو پابد کر لو اور یا, کا یا قتل کر دو اور کا یا تمہیں شہر بدر کر دیں وہ اپنی تجویز کر رہے تھے وہ یم اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا الحمد للہ خیر بات کریں گے ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ خود اپنے گھروں سے نکل جائیں گے <آيَاتُنَا> اس وقت پڑی جاتی ہیں ان پر آیات ہماری تو کیا کہتے ہیں قد سمینا ہم نے سن لیا ہے اگر ہم چاہتے تو اس جیسا قرآن ہم بھی بنا لیتے انہ <سلام> ساطیر یہ قرآن نہیں یہ پہلے لوگوں کی گپیں ہیں اور یہ بھی کہتے تھے اے اللہ اگر یہ قرآن پاک حق ہے تیری طرف سے تو درد ہم پہ سادے بارش پتھروں کی آسمان سے یہ عذاب درد ناک لیا ہم ماننے کے لیے تیار نہیں اب سوال یہ تھا کہ اتنے اٹل اور نڈر کافروں کو عذاب کیوں نہیں دیتا اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ہے اللہ کے عذاب دے ان کو اور تو بھی ان کے اندر موجود ہو وہ اور نہیں ہے اللہ ان کو عذاب دینے والا وہرول جو باقی مکے میں مسلمان بچ کے استغفار کرتے تھے ان کے ہوتے ہوئے بھی ان کا کو میں عذاب نہیں دیتا اور کیا ہے ان کو کیوں نہ عذاب دے ان کو اللہ حالانکہ وہ روکتے تھے حرام سے حالانکہ اس کے وہ مالک ہی نہیں ہیں مالک اس کے اور سردار تو ہے مد کی لوگ اکثر ہم لا ریا لگو لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں مکان سلا تو نہیں ہوتی تھی نماز کے وقت اس کا ان کا ٹھکانا یہی ہوتا تھا کہ مکان سیٹیاں بجاتے تالیاں بجاتے فضو الضاب جب ہم نے ان کو عذاب چکھایا تو ہم نے یہی کہا ذوق الضحاب تاکہ وہ لوگ جو کافر رہیں خرچ کر رہے ہیں اپنے مالوں کو اس لیے تاکہ اللہ کے راستے سے روکے فصا جلفے کو بس یہ خرچ کرنے دو ان کو یہ کریں گے پھر ہوگا یہی مال کا خرچ کرنا ان کے اوپر حسرت اور پچھتاوا ہوگا سمون پھر ڈر لیے جائیں گے مسلمان ان کو تباہ و برباد کر دیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے اس لیے مومن اور مسلم کا ایک ٹھکانا نہیں وہ بہشت میں ہوں گے اور یہ جہنم کی طرف کٹھے کیے جائیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ خبیث اور طیب کو کٹھے نہیں رہنے دیتا تاکہ جدا کر دے خبیس کو طیب سے اور بنا دے خبیس کو بعض پر باز ایک دوسرے کے ساتھ کٹھے ہوں طیب کے ساتھ کٹھے نہ ہوں فیر ہو جمی وہ سارے پلیتوں کو اکٹھا کر کے گڈ مڈ کر دے اللہ ان کو تمام کو پر کٹھا کر کے فیج الم فی پھر جہنم میں داخل کر دے علاقا سے ہو تو فرما دے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے تو اگر بعض آ گئے تو معاف کر دیا جائے گا ان کو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ اگر وہ لوٹیں گے تو پھر گزر چکی ہے عادت ہوں ہلاک ہونے والوں کے وہ کاتلو ہوں ہتہ لا تک فتنا تم اتنے تک لڑو ان سے ہتا کہ کفر کا زور ٹوٹ جائے اور فتنہ جو ہے شرک کو کفر والا ختم ہو جائے اکیلے اللہ کی پکار رہ جائے فَإن اگر باز آ جائے تو اِنَّ اللہ بِمَا اور اگر پھر گڑبڑ کرے فالم اللہ پھر تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ تمہارا سرکار اور سرپرست تو تمہارا اللہ ہے نعم مولا ونصیر بہترین ہے تمہارا وہ سرپرست اور بہترین مددگار ہے اب مال غنیمت کا قانون سمجھ لو یاد رکھو کہ جو کچھ تم نے مال غنیمت کا لیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور پھر قربا یہ تو مسکین وبر صبیل مسافر یہ سارا ہے ان کن تم آمن تم بلا یہ جی اللہ کے ساتھ ایمان رکھتے ہو تو بالکل اسی طرح ہوگا وما انزلنا اور اس قانون کے مطابق ہوگا جو اتارا ہے ہم نے اپنے بندے پر یوم الفرقان فرقان والے دن یوم القل جماعت اور جس دن دو جماعتیں ٹکری تھی اللہ اللہ کل شہ ان قدیم آناف کے لیے آناف جو ہے ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو خمس رسول کے لیے ہے یہ ان کی وفات کے بعد ساکت ہو گیا ساکتا سہم رسول اللہ بے وفات ہی باقی صرف اللہ کا حصہ بچہ وہ بھی غانمین کے لیے ہوگا آنتم جب تم وادی والی وادی کے نزدیک تھے جو مدینہ کے قریب تھی اور ان کا لشکر جو تھا وہ تمہارے نیچے تھا ولو تم اگر تم پہلے ہی جنگ مقرر کر لیتے تو لف طلف تم, تم پیچھے رہ جاتے اس یاد کے لیکن اللہ نے فیصلہ جو کرنا تھا وہ ہو چکا اس لیے لیا کا منحلہ کا تاکہ ہلاک کر دے جو کفر کی وجہ سے ہلاک ہوا وہ منہیا اور رہ جائے وہ کلیل دوسری علت ہے جس وقت دکھا رہا تھا اللہ تم کو تم کو محمد الرسول اللہ کی نیند میں کیا دکھا رہا تھا کلیل تھوڑے ولو ارا کہم اگر دکھاتا وہ مسلمان تیری نظر میں کثیرن بہت سارے لسل تم فسلتم، تم پھنسے تم تم ڈھیلے پڑ جل گئے اور لڑتے تم لڑائی کے معاملے میں لیکن اللہ نے سلامہ تھام لیا تم کو ان مزا کے سدور وہ اور جس وقت یوری کو منہ دکھا رہا تھا اللہ ان کی نظروں میں ازل تک تم جس وقت تم ملے مل رہے تھے ٹکر رہے تھے ان کو تمہاری آنکھوں میں وہ تھوڑے نظر آتے تھے ان کی آنکھوں میں اور نظر آیا تمہاری آنکھوں میں کافر تھوڑے نظر آتے تھے وہی کلو میں اور ان کی میں تم تھوڑے نظر آتے تھے یہ اللہ اس لیے کرتا تاکہ تمہیں لڑائے لڑانے پہ اللہ پاک کا ارادہ ہوتی ہے لیکزی اللہ عمر تاکہ پورا کرے اللہ معاملہ جو پہلے طے ہو چکا تھا مفولن پہلے طے ہو چکا تھا وحل اللہ تومور اللہ کی طرف سارے کام کے نتیجے ہوتے ہیں ایماندارو جب مرو تم کافروں کی ٹولی ہو تو پس تو یم مجایا کرو اور ذکر کیا کرو اللہ کا تاکہ تمہیں نفع ہو فائدہ ہو اطاعت کی کرو اللہ کی اور رسول کی آپس میں جھگڑے نہ کرو ورنہ تب چلو پھسل جاؤ گے اور تمہاری طاقت کی ہوا نکل جائے گی وس میرو بڑے صبر کے ساتھ کام کیا کرو ان اللہ مسابری اور نہ ہو جاؤ مثل ان لوگوں کے، یعنی جب جہاد کے لیے نکلنے لگو بڑی آجزی کے ساتھ نکلے کرو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو نکلے تھے اپنے گھروں میں واتا رن ورا اناس بڑی آکر اور فخر کے ساتھ اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے وہ یسدو ان اللہ اور آکر کر کے اللہ کے راستے سے روکتے تھے والله بما يعملون محیط اللہ تعالی سارے اعمال کا احتیاط کرتا ہے و ازین لهم الشیطان اور جس وقت چھکا دیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال ایک دوسرے کو کہتے تھے ہم نے غیر اللہ کو پکارا ہے ان کی نیاز بھی دی ہے وہ اللہ والے بھی ہمارے ساتھ ہے ہماری پیٹوں پر ان کا ہاتھ ہے اور ایک دوسرے کو کہتے تھے لا غالب لکم الیوم. آج تم پر کوئی مسلمان غالب نہیں ہو سکتا وہ ان کو شیتانوں کو کہتا تھا میں تمہارے بالکل ساتھ ہوں فلم فطان جب ٹکری ایک دوسرے کو دیکھ کر جما اس وقت شیطان نہ کا سالا آ کے بہت پھر گیا اپنی ایڑیوں کے بل مسلمانوں کا لشکر دیکھا نا وقال این بری ہوں کو میں بھائی بالکل بری ہوں تم سے کیوں این آرام میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے فرشتوں کی فوج نادل ہوئی تھی نا شیطان دیکھ کے پد نکل گیا اس کا اینی اخاف اللہ میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے واللہ شدید اللکان اللہ سخت مار والا ہے جس وقت منافق کہہ رہے تھے واللہ دین فی قلوب ہم مردون اور جن کے دل میں اللہ نے نفاق کی مرد بر دی تھی وہ کیا رہے کہہ رہے تھے غر رہا اولائے دین تھوڑی سی فوج ہے اور ان کے دین نے ان کو مغرور کر رکھا ہے دھوکے میں دے رکھا ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ أَلَى اللہ اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ یوں ہی کمزوروں کو زیادہ بنا دیتا ہے ورا عزت و فلدینہ کا کاش کے تو دیکھے جب یت و ف پورا پورا لیں گے فرشتے کافروں کو یزر وہ نوجو اور پہلے ان کے منہ پہ پر, پر ماریں گے ود ان کے پیچھے کٹیں گے و سو کو ہریک کہیں گے اورجا ہے وان اللہ علیہ اللہ اللہ میرا اللہ ایک قطرہ برابر بھی ظلم اپنے غلاموں پر نہیں کرتا کدا اب آلے پھر ان کا حال جو ہے نا یہ مشرقین کا حال خیرون والا ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں کفرو بے آیات اللہ ان کو بھی انہوں نے بھی کفر کیا اللہ کے کی آیات کے ساتھ پھر پکڑ لیا اللہ نے ان کو بِذُنُوبِمْ بدلِ کرتُوتُ ان کے اِنَّ اللَّهَ شدید شَدِیدُ الْلِقَانُ ذَالِكَ اللہ اللَّهُ یہ ہم نے کیوں کیا تاکہ بِأَنَّ اللہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ نہیں تبدیل کرتا اپنی نعمت کو سلامتی کو جس پر جو سلامتی کا انعام کر دیا ہو کسی قوم پہ جب تک کہ وہ لوگ اپنی حالت آپ بدل نہ لیں ڈالے وہی علیم کتاب فراؤنا ہاں مثل حالت فرونیوں کے اور جو ان سے پہلے گزرے ہیں جو انہوں نے آیات اپنے رب کی ہلاک کر دیا ہم نے ان کو گناہوں کی وجہ سے وہ اک رکھنا فرونا غرق کر دیا ہم نے فرون کو وہ کل کا نو ظالم سارے جو ہے ظالمین وہ ظالم تھے دواب مشرقی دواب ان شرط دوا بدترین جاندر اللہ کے نزدیک وہ کافر ہوتے ہیں فہم لا یو اس لیے کہ وہ ایمان قبولتے اللہ خصوص وہ لوگ بالخصوص وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ کیا تھا پھر توڑ دیا انہوں نے اپنے آد کو فی کل مرتن ہار مرتبہ وہ لا لائک اور وہ قتل نہیں ڈرتے یہ بنو ریزا کے یہودی تھے اما تس کفن فی الحال پھر منتشر کر دے ان کو من خلف پیچھے آنے والے جو ہے نا ان کو منتشر کر دیں وہ ڈر جائیں گے جب یہ منتشر ہوں گے پیچھے آنے والے کافر وہ بھی ڈر جائے گا لال لوگ اور ڈر کے ہو سکتا ہے سوچنے لگ جائیں وہ تقاف اور اگر آپ کو خوف ہو کہ فلاں جماعت کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ تھا وہ خیانت کریں گے مین قومیں خیال خیانت کریں گے فارم بے مدت پوری ہونے سے پہلے ڈال دے ان کی طرف اللہ برابر ہو گیا تمہارا ہمارا مرزا اب خبردار ان اللہ لا يحب الخائنین اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا و لا يسبن الذين كفروا سبکو اپ یہ گمان بھی نہ کریں کہ کافر لوگ یہ گمان کریں کہ سبکو وہ تو میری مار سے بچ جائیں گے انم لا یوجزو تاکہ وہ آج نہیں کر سکتے نہیں تھکا سکتے ہاں البتہ ایک قاعدہ اور سمجھ لو لهم تیاری کر لو ان کافروں کے لیے مستطا تم جتنی تمہاری استطاعت ہے قوت پیدا کرو تیر اندازی کی اور زنجیلوں کی ومن ربات الخلے اور گھوڑے جہادی پالنے پر تربو نبی ادب اللہ تاکہ درادو تم ساتھ اس کے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو وآخر من دونم اور ان کے علاوہ بھی اتنے ہیں لا تعلمونم تمہارے بہت دشمن ہیں ان ایسے دشمن ہیں کہ تم ان کو جانتے بھی نہیں اللہ یعلمہم اللہ ہی جانتا ہے وما تن فکو من شہن جو کچھ خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں پورا پورا دیا جائے گا تم پر اور تم کو کبھی مظلوم نہیں ہونا پڑے گا وہ جانا ہو جن لوگوں کے ساتھ تمہارا مہدا ہے ان سے خطرہ نہیں ہے کہ وہ نقل کریں گے اگر اس معدے کے دوران وہ جنہو ہو جھک جائے سلو صفائی کے لیے تو تو بھی جھک جائیں ان کے تو کل اللہ بھروسہ کرو اللہ پر ان سمی اور بسی وہی یوریدو اگر وہ سلو کا پیغام دے کر ارادہ ہو تمہیں دھوکہ دینے کا تو پھر انحسب تو پھر تجھے اللہ ہی کافی ہے وہی تو ہے جس نے طاقت بڑھائی ہے تیری اپنی نصرت سے اور ظاہر اسباب سے مومنین کے ساتھ اللہ اللہ نے کے دل پر جوڑ لگا دیا ہے اگر تو خرچ کرتا نا جو کچھ زمین میں سارے کا سارا تب بھی تو ان کے دلوں میں جوڑ نہیں لگا سکتا تھا لیکن اللہ نے اپنی توفیق سے جوڑ لگایا انزیزی میرے نبی تمہیں بھی اللہ کافی ہے اور ان کو بھی کافی ہے جو تابے دار ہے تیرے مومنوں میں مانا بات غلط لکھا ہے کہتے ہیں تجھے اللہ ہی کافی ہے اور مومن بھی کافی ہے حالانکہ یہ تو معطوف ہے تجھے اللہ کافی ہے تباہ کا اور ان کو بھی اللہ کافی ہے جنہوں نے تیری اتباع کی ہے یا نبی اے ایمان اے نبی علیہ السلام آپ ایمانداروں کو کتاب پر بارہ آدمی تو صبر کرنے والے ہوں تو دو سو پہ غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے ایک سو ہوگا تو ہزار کا فروپ غالب آئیں گے اس لیے کافر جو ہے نا بے وقوف ہوتے ہیں اللہ خپا فل اچھا اچھا تمہارے وجود پہ یہ ذرا بوجھ آیا ہے نا کہ ہم ہزار پر غالب کس طرح ایک آدمی ہمارا یہ دو، یہ ہزار پر کس طرح آئے پندرہ ہزار پر کس طرح آئے تھوڑا سا یہ سخت حکم ہے میں ابھی تخفیف کرتا ہوں تم میں سے ابھی تخفیف کرتے ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے اب سن لو فہم مین کم میں تم اگر تم میں سے ایک سو کی ٹولی ہوگی صبر کرنے والی تو غالب پائیں گے دو سو پر اور اگر تم میں سے ہزار ہوگا تو ان کے دو ہزار پر گا لے پائیں گے ماں ماکانبی ما سنو یہ نبی کے لیے جائز نہیں وہ قیدی بنا کے رکھے کسی کو حتیٰ یسخ نہ فی الارضے کہ خوب خون رزی کر لے ہو تُریدون آرزت دنیا کیا تم ارادہ کرتے ہو دنیا کے سمان کا اس لئے بعض کو قیدی بنا کے رکھتے ہو تاکہ ان سے کچھ وصول کر کے چھوڑا جائے وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخَرَانَ اللہ کا ارادہ آخری کار ہے جو تمہیں دے گا اللہ عزیز لولا کتاب من اللہ بدر کی لڑائی میں جب مشرق لوگ پکڑے گئے نا ستر کے قریب اسام میں اختلاف پیدا ہو گیا بعض نے کہا ان کو قتل کر دینا چاہیے بعض نے کہا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینا چاہیے بعد میں ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا احسان سمجھ کر یہ تو ضائع ہو جائے حضرت عمر اس پہ تھے کہ ان کو قتل کرنا چاہیے میرے رشتے دار جو ہیں میں ان کو قتل کروں تمہارے رشتے دار جو ہیں تو ان کو قتل کرو ایک نہیں چھوڑنا چاہیے مشرق ابو بکر صدیق کی مرضی تھی کہ چلو آئندہ کے لیے معلوم سوچا آج اگر ہم ان کو چھوڑ دیں فضیا کچھ لے کر تو کل کو یہ ضرور اسلام کا غلبہ سمجھ کے توبہ طے نبی علیہ السلام نے دیا فتویٰ صدیق کے حق میں چلو چھوڑ دو ان سے فضیا لے کے چھوڑ دو اب یہ آیت نازل ہوئی جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو نبی علیہ السلام اپنی داحی مبارک پکڑ کر رو رہے تھے اور فرمایا تھا عمر اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو فتویٰ آج تو حضرت رسول کا نہیں چلا بلکہ اللہ پاک ہمیں عذاب دیتا مار دیتا بڑی بات ہے اللہ نے یہاں منع کر دیا لولا کتاب اللہ اگر نہ ہوتا لکھا ہوا پہلے اللہ کی طرف سے گزرا ہوا تو لمسا کم فیمس تو پہنچ جاتا تم کو بیچ اس مال کے جو تم نے لیا تھا اور ان کو چھوڑ دیا تھا عذاب الم عذاب آتا فکر تم ہلال بن پس کھاؤ تم جو کچھ غنیمت کا مال ہے حلال سمجھ کر ار تیے پاک سمجھ کر وط تک ڈرو اللہ سے ان اللہ غفور رہی نبی من کو میں نے نسرا تو فرما دے ان لوگوں کو جو تمہارے قبضے میں قیدی ہیں انم اللہ فی کلوبے کو بخیر اگر اللہ نے ایمان کی حالت تم کے تمہارے اندر دیکھی تو یوتے کو مخیر مختلف مار سے تمہارے لیے یہ اچھا ہے جو کچھ تم نے پکڑا ہے وہ یبفر لقوم و اللہ فور رہی وہی کا اور ہم آپ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ارادہ کریں تو جس سے خیانت کرنے کا تو پہلے بھی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں وہ عام کا پھر اللہ نے ان کو قابو بھی کر لیا ہے اللہ علیہ منفک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہجرت کی اور اپنے مال اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور خاص کر کے وہ لوگ جنہوں نے ان کی نصرت کی خلا اولیاء عباظم یہ ان کا آپس میں سخت اتصال ہے ودین آ اور جو لوگ ایماندار ہیں ہجرت انہوں نے نہیں کی تو پھر نہیں ہے تمہارے تم کو ان کی دوستی سے کچھ بھی حاجو, کہ ہجرت کرا ہے ویسے تنسرو اگر جو لوگ باہر لیتے ہیں مدینہ سے دور وہ ان کی ہجرت تو انہوں نے نہیں کی مگر انہوں نے تم سے مدد مانگی ہے تنسرو کم فی الدین دین کے معاملے میں ہماری امداد کرو مشرق ہمیں ستاتے ہیں کافر ہمیں لے جا رہے ہیں فالح کو تم پر فرض ہے ان کی امداد کرنا اللہ اللہ قومن ایسی قوم اگر ہو جائے جن کے درمیان تمہارا ان کا معاہدہ ہو چکا ہے تو ان کے خلاف ان کی درخواست قبول نہ کرو ماتا ملون بشیر و دین کا فروغ بازو مولیا کا ایک دوسرے کے ساتھ پورے اقتصاد سے ہوتے ہیں دوستی میں اللہ تفالو میں نے جو تمہیں حکم دیا ہے کہ جو درخواست دے نصرت کی ان کی درخواست قبول کرو اگر تم نے انکار کر دیا تک ان فی انفی لازے تو ساری زمین میں شرک پھیل جائے گا وہ فساد ان کبیر اور ایک بہت بڑا فساد پڑ جائے گا ولزین امنو ہاجر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کیا انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں پھر وہ لوگ نے دیا کو، یہ سارے کے سارے حق سچ کے منہ میں لائیں لاہو مغفرتوں ورژ و الزین امنو ممباد آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے دو فتح مکہ کے مم بہ دو فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے ہجرت کی جہاد کیا الا وہ بھی تمہارے ساتھی ہے اچھا اور دوسری ٹولی وہ لوگ جو الرحام ہیں رحم کے تمہارے رشتے دار ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہے اللہ کی لکھت میں تاکہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے آج اس بارات